ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضيئ لك ومن يوضلل فلا هادئ لك وأشهد أن لا إله إلا الله واحتره لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وأسوله أما بعد فإن قيل الحديث اتباب الله وقيل الهبي هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال میرے محترم دینی بھائیو اللہ کی توفیق سے اس مبارک دینی مجلس میں آج ہم سب جمع ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توحیل ہے اس کا انعام ہے اس کا احسان ہے ایک انسان دینی مجالس میں شریک ہو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا دل تعلیم حاصل کرنے کا اور واض و نصیحت کے ذریعے سے اپنی زندگی کے صحیح بنانے اور اپنی عذرت کے بنانے کا لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ جب بھی اور ان سنت کی بنیاد پر دینی مجارس جہاں بھی منعقد کی جائیں وہاں وقت سے حاضر ہو اور اس معاملے میں سخی نہ کرے بعض اوقات شیطان کی انسان کو اس بات کی تقسیم کرتا ہے کہ سب تو کچھ کو معلوم ہے اور زیادہ سیکھ کیا رکھے گا بلکہ بعض اوقات یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر زیادہ آیا تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا امن سے بچنے کے لیے ایک سے بھی بچو یاد رہی سارے مرافات ہیں آدمی کو چاہیے کہ دینی مجلسوں میں آئے تاکہ اس کا ایمان تازہ ہو تاکہ عمل کا جذبہ اس کی زندگی میں آئے تو پچھلے درس میں ہدایت سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی ہدایت کے کیا مراکب ہیں جس میں سے چار مرتبے ہم نے دیکھے ایک تو یہ کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کی حاجات کے حاصل کرنے پورا کرنے کا راستہ سکھلا دیا ہے یہ ان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے مچھلی کا تیرنا پرندوں کا اڑنا اور چڑیا کا گھونسلہ بنانا اور سارے جانوروں کا اور انسانوں کا بھی اپنی ضروریات کی طلب میں کوشش کرنا یہ ان کی فطرت میں رکھا گیا ہے یہ پہلا مرتبہ ہدایت کا ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے دوسرا مرتبہ ایک انسان کے سامنے حق کو پیش کرنا نبیوں کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے یہ بھی ہدایت کا ایک مرتبہ ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں ہدایت کی قبولیت آسان ہو جائے اور اس کا دل دین پر ہدایت پر جم جائے یہ تیسرا مرتبہ ہے اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان کو قیامت کے دن اس کی حقیقی منزل جنت تک پہنچا دینا اور جنت میں اس کو داخل کر دینا اس کو صحیح راستے سے پہنچا کر جنت میں لے جانا تو یہ چوتھا مرتبہ ہے جو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا نصیح ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت کے کی سواب کیا ہیں ہدایت کیسے ملتی ہے اس کے لیے ہم نے چار باتیں دیکھی تھیں بچی ہوئی باتیں شاد آج کے درس میں ہم دیکھیں گے پہلی بات کیا پہلی چیز کیا ہے ہدایت کی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی کے دل میں حق کی طلب ہو وہ سچائی اور حق کی طرف اپنے دل میں رکھتا ہو اسے ہدایت شاہی ہو جب دل میں طلب ہوتی ہے تو ایک انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے آپ دو مثالیں دیکھیے ایک آدمی ہے جو بالکل بھوکا ہے ایسے انسان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے کھا لیتا ہے لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا اس کے سامنے آپ بہترین سے بہترین چیز بھی رکھیں وہ کھا نہیں سکتا ہے. تو صبح اوقات ایک انسان کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو بلکہ وہ غلط کو صحیح سمجھے ہوئے ہو اور بنان کر لے اس کا دل بھرا ہوا تو ایسے انسان کے سامنے حق آتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا ہے تو پہلی بات ہم نے گئی کہ ہدایت کی طلب ہونا یہ ضروری ہے نمبر دو ایک انسان کو ہدایت ملنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے نزدیک دلیل کی قوت سماج اور کثرت سے زیادہ وہ میجارٹی کے پیچھے چلنے والا نا وہ لوگوں کو دیکھ کر آگ بند کر کے ان کے پیچھے دوڑنے والا نا بلکہ اس انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ لوگ چاہیں کچھ بھی کریں اکثریت چاہے کچھ بھی کرے حق وہی ہے جو دلیل کے مطابق اگر وہ دلیل کو رجال پر ترجیح دیتا ہے تو ایسا انسان ہدایت کو پاتا ہے ورنہ گروہ بندی اور شخصیت پرستی کے مرض میں ابتلا ہو کر حق کو کھونے والوں میں سے وہ بن جاتا ہے تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان قرآن سنت کو مصدر بنائے علم اور دلیل ہے کیا علم اور دلیل عقل نہیں ہے بلکہ علم اور دلیل وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے سائنس کا علم ہم کو ہدایت دینے والے علم میں سے نہیں ہے اور دنیا میں ٹیکنالوجی کا علم یہ اللہ سے قریب کرنے والا علم نہیں ہے غریب اور علم اگر ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والا علم جس کو ہم قرآن اور سندر کہتے ہیں تو یہ جو علم ہے یہ اصل مصدر ہے ہدایت کا اور اس علم کی عملی تقویف کے اس کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیسے اس پر عمل کریں اللہ کی بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم عمل کیسے کریں معاشرے کی تعمیر کیسے کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہلے معاشرے کو دیکھیں ان پہلے افراد کو دیکھیں جنہوں نے دین کو اور ہدایت کو اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے نافذ کیا اور وہ کون ہیں صحابہ کے نام ہے تو ایک انسان علم ان کے حاصل کرنے کے لیے ہدایت کے لیے لینے کے لیے قرآن و سنت کو اپنا مصدر اور سورس بنائیں سورس آف نالج علم کا محفد اور مزدور قرآن و سنت کو بنائیں اور اس کی عملی تقبیر کے لیے اس کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھے ان کے فہم کو دیکھے کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا انہوں نے کیسے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو ناوز کیا یہ تیسری چیز ہے جو دیکھنا ضروری ہے ورنہ قرآن و سنت آدمی پڑھے گا اور اس کا ایسا مطلب لے گا جو چودہ سو سال میں کسی نے دیکھا وہ حرام کو حلال کرے گا حلال کو حرام کرے گا مثلا قرآن کی آیت پڑھی اللہ تک اور حقایا کو عورتوں کے قریب قریبی مت جاؤ حیض کی حالت میں جب تک کہ وہ پال ہو جائے اب ایک انسان اس کو پڑھے گا اور یہ سمجھے گا کہ عورتوں سے دور رہنا چاہیے ہے اس کی حالت میں ان کو چھونا بھی نہیں چاہیے جب اللہ نے ارب کو منع کیا ہے تو مس اور بھی اور منع ہوگا لیکن اگر وہ دیکھے گا صحابہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں تو معلوم ہوگا کہ صاحبہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوال پوچھا آپ نے ان کو جواب دیا کس نام کل لشت نکاح اور ایک روایت میں آپ نے بما اس نام کل لشن جمع تم خیز کی حالت میں عورتوں کے قریب کیا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمع سوائے انٹر کے سوائے نکاح نکاح سماد یہاں پر بی سے مظاہر کرنا ہے تو اگر آدمی قرآن کو اپنی عقل سے سمجھے اور صرف عربی زبان کا معنی ہو اور عربی زبان کی آیتوں ہی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے بہت سی آیتوں کا غلط مطلب لے سکتا ہے لہذا قرآن کو سنت سے اور قرآن سنت کی عملی تدبیر کو سلط سے سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے میں مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر دو آدمیوں کے ٹہنی کو اس طرح سے چیل کے آدھی آدھی چہنی لگا دی اب کوئی آپ اس کو سنت سمجھ کے ساتھ خبروں پہ لگانا شروع کر دے گا حالانکہ وہ آپ کے ساتھ خاص تھا اور آپ کی طرف سے سفارش کی اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دین منانا سنت ہوتا تو صحابہ کرتے اگر وہ دین میں ہوتا تو وہ کرتے ایسی کئی چیز کسی کو اپنا پیر بنانا اگر دین میں ہوتا تو صحابہ کرتے جسے آدمی دلیل لے رہا ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کی ہم کی بیعت کرنا چاہیے اب آپ بھی دھوکے میں آ گیا سے کی بیعت بیعت بیعت صحابہ نے اب یہ کہنے کا ٹھیک ہے کہ پیر صاحب سے بیعت کرو عارف صاحب سے بیعت کرو کیونکہ نبیوں کے وائس کون ہیں <laughs> اور لیجیے لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبہ نے بیت کی لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے صحابہ علماء تھے اور جتنے صحابہ لوگوں کو دینی مجالس میں دین سکھاتے تھے تفسیر حدیث اور اس طرح اور دوسری جتنی دینی علوم ہے کچھ کو سکھاتے تھے کیا وہ اپنی شاگردوں سے پیدل پیسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بحبت صدیق علی اللہ علام مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے بیٹھ لیت عمر ابتاب ابو بن جبل، ابو دردا ابو مسالہ شاہی عبداللہ عباس عبداللہ محمد انس مالک، ان لوگوں نے بیٹھ لی نہیں تو آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے بیٹھ لی آپ کے پاس ایک سال بھی اور کون ہے وہ ابو رسلی جب وہ ان کی اواط میں تو سے مت رہی اس کے بعد دوسروں نے تو خط کو لے دیکھے تو معلوم ہوا کہ چھوٹی خلیفہ نبی کا خلیفہ اور نبی کے بعد اس مقام پر آیا ہے لہذا وہ بیٹھ لے رہا ہے لیکن لیکن دوسروں نے بیت لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نگران تھے امت کی ذمہ داری آپ پر تھی آپ کے بعد یہ معاملہ حوالہ کیا گیا کس کے ابھی کے لیکن باقی صاحب اور دین سکھانے والے تھے اپنی اپنی مزیدوں میں انہوں نے بیت نہیں کی ایک آدمی حبیض پڑھے گا اور حبیب سے ایک ایسا عمل لے گا جو نبی کے ساتھ پاس تھا یا کسی آپ کے لیے ہے اور اس کا نواس شروع کر دے گا یا قرآن کی آیت پڑی چور نر اور چور اور دونوں دو کے ہاتھ کاٹو اب آیت قرآن کی ہے کتاب کس سے ہیں سارے مسلمانوں سے اب دیکھا کسی کو مسجد میں جی جرا رہا تھا پکڑے لاؤ پڑ پڑو ایک پڑوس ایک چھری کے کراؤ اور ایک اسلامی عمل ہم آج کرنے والے ہیں سب مل کے اس کا ہاتھ کاٹنے پوری ستا کے بھی جائے گی تو ایک آدمی قرآن کے حکم وہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رکھا کیا کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیا نہیں اس کا معاملہ آدمی کے پاس جائے گا آدمی فیصلہ دے گا اور حکومت کی طرف سے اس کا لباس تو قرآن بھی کوئی بات لیکن اس کو عملی تقبیر کیسے ہوئی صحابہ کا معاشرہ دیکھنا ضروری ہے ورنہ ایک آدمی کچھ کا کچھ مطلب لینا شروع کر دے گا لہذا قرآن سنت ہمارے لیے مصدر ہے ہم علم وہاں سے لیں لیکن اس کی عملی تقبیر پریکٹیکل اپلیکیشن اس پر کیسے عمل کیا جائے اس کے اس کو دیکھیں گے صحابہ اور اس میں آپ اتحاد کر سکتے ہیں صرف کا صحابہ کے بارتا بائی اور کوئی اکبر یا تباہ جس بات ہوتی ہے یہ تیسرا ذریعہ ہے نبات کا اگر اس کو اختیار نہیں کیا تو آپ یہ گمراہ ہو جائے اور گمراہی صرف ایسے راستے سے نہیں آتی جو جہارت کے ہوں جس میں شریر کے موجود ہو گمراہی آتی ہے ادورے علم سے آدھا علم بھی گمراہی لاتا ہے یہ بچاؤ کی چیزوں نے دیکھی تھی کہ علم کو سے لینا کو کہاں سے لینا گوگل سے علم کو کہاں سے کہاں سے لے سکتے ہیں لیکن علماء کی رہبری ہوئی علماء کی رہبری تو ٹھیک ہے نہیں آزاد ہے بدل بنا لے اگر آدمی ان چیزوں کو علماء کا گمرا ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں تمیز نہیں ہے اس میں تمیز نہیں ہے یہ فرق نہیں کر سکتا ہے کیا حق ہے کیا نام ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیوں اسی کے پرنے کے لیے کی فرق کرنے کیلئے کیا ہونا چاہیے علم اور علم ہی اس کے پاس نہیں ہے اور علم ہی ایسی جگہ سے لے رہا ہے جس میں اس کو تمیز نہیں ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے حدیث دیکھی تھی جیسے میں نے کہا کہ علم کے راستے سے بھی کہ ادھورا علم ہو اور اس کی بنیاد پر زندگی میں آدمی فیصلے لے تو ایسا علم گمراہ کرتا ہے جو ادھورا ہو اسی لیے حدیث ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ تعالی علم دینے کے بعد یوں ہی تم سے چھین نہیں دیتا بلکہ ایک ایک کر کے علما اٹھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک بھی عالم آئی باقی نہیں رہے گا لوگ جاہروں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے یا وہ قیاسی فتوی دیں گے اور بغیر علم کے اپنی رائے سے فتوا دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ چار باتیں ہم نے پچھلے دس میں دیکھی تھی کہ جو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر موت تک علما سے رہا ہے ایک انسان کے لیے خاص طور سے نوجوان کے لیے سعادت کی چیز یہ ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے اہل سنت کے میری براد وہ علماء ہیں جو سنت کے ماہر ہو اور عال و سنت سے استعمال کرتے ہیں محض کسی کا لیبل لگا رہنا اس کو اہل سنت بنا دیتا ہے نہیں پانچویں چیز کیا ہے ہدایت کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ایک انسان معلوم کو اپنے معمولات میں شامل کرے ایک چیز ہے معلوم اور دوسری کیا ہے معمول دونوں میں فرق ہے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں لیکن ہمارا معمول نہیں ہوتا معمول کس کو کہتے ہیں روبی عمل میں لانا ایک انسان اگر دوائی جانتا ہے لیکن کھاتا نہیں تو شپا کس کو ملے گی اس کو یا ڈاکٹر کو کسی کو ملے گا अगर एक आदमी जानता है डॉक्टर ने सो दवा दी ये दवा ले सुबह एक गोली दोपहर की ये गोली शाम की गोली कितने दिन में ऐसे गए डॉक्टर साहब बहुत मुमकिन है तीन दिन में अच्छे हो जाएंगे तीन दिन बाद आया डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब आप तो बोले थे अच्छे हो जाएंगे अब डॉक्टर ने कहा जैसे मैंने बताया वैसे खाया नहीं तो शिफा कैसे मिलेगी सिर्फ मालूम से शिफा मिलती है नहीं एक इंसान को अगर मालूम हो जाए की शिपा कैसे मिलती है फायदा कैसे होता है तो सिर्फ जान लेने ले से आदमी को फायदा नहीं होता है जब तक कि उसको अमल मिलता है चाहे दवा का मामला हो चाहे भूख मिटाने के लिए खाने का मामला हो चाहे खेती का मामला हो एक इंसान अगर खेती जानता है कैसे करते हैं लेकिन वो खेती करे नहीं तो उससे फायदा होगा लिहाजा हिदायत के लिए भी जरूरी है की एक इंसान ایک انسان جو رہبری اللہ کی طرف سے ملی ہے اس رہبری کو اپنی زندگی میں لائے اس کی سادہ مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کو منزل تک پہنچنے کا نقشہ مل جائے لیجیے بھائی یہ, یہ نقشہ ہے یہ سیدھا جانا پھر دائیں مڑنا پھر سیدھا جانا آپ تک منزل تک پہنچ جائے کون سی مسجد تک جانا ہے آپ کو پرانی جانا مسجد تک جانا ہے دیکھیے آپ ایسا جائیے ایسا مڑے پھر سیدھا جائیے آگے مسجد آپ کی اللہ معلوم ہو گیا پہنچ جائے گا ہی؟ پہنچنے کے کی لیے کیا کرنا پڑے گا واٹس ایپ کون کرنا پڑے گا نہیں پہنچنے کے لیے چلنا پڑے گا لہذا جاننے کے بعد جب تک کہ اس نقشے پر اس رہبری پر آدمی چلتا نہیں ہے وہ مندر تک پہنچ سکتا ہے نہیں اس لیے کہ رہبری کیوں ہے پہنچنے کے خالی رہبری لے کے کرے گا خالی رہبری لے کے کرے گا کیا اس کو تو پہنچنا ہے اصل ہدایت یہ ہے کہ آدمی کہاں پہنچ جائے جنتباری. اور وہ کیسے ہوگا اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر آدمی چلے لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تھا بہت جامنے آیا اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت مسلسل ملنے والی چیز ہے ہدایت ایسی نہیں ہے ले जाओ इसके बाद खत्म नहीं एक आदमी खाना खाता है ले खाता है महीने भर का एक साथ खा लेता सुबह खाया दोपहर में फिर सूरत दोपहर में खाया शाम सूरत खाए पैदावार से खा और कब तक खाएंगे मरे तक खाएंगे है ना कोई आदमी बोलता है मैं बचपन में खाता था अभी नहीं खाता हिदायत इससे ज्यादा था हिदायत سے زیادہ ضروری ہے کھانے की सुबह صبح शाम شام اور آپ پائے ہر لمحہ آپ دیکھیے کھانے کے ٹائم کتنے ہمارے پھارے الگ الگ پانچ بھی ہوں گے بھائی کم نے آپ نے صبح میں ناشتہ کیا دوپہر میں کھانا کھایا رات میں کھانا کھایا کموں نے آپ بھی کھاتا ہے آپ میں تو دو ہی دن کھاتے صبح شام نماز کتنے ٹائم کی ہے اور ہر نماز میں ہم کیا مانگ رہے ہیں ایک دن سلا مستقل کتنی رغتوں میں ساری رگتوں میں فرق میں اور سنتوں میں اور فرق تاجد میں جنز کی نماز میں عیدین میں جمعہ میں ہر نماز ایک دن سے رات مستقل ایسا سی کی ہدایت ہے اگر ہدایت ایک بار مانگنے سے ختم ہو جاتا اللہ بار بار مانگنے نہیں لگاتا مانگنی ہوا ہدایت ایک مسلسل ملنے والی چیز ہے لہذا آدمی کو ہمیشہ اس بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کا ہر وقت آدمی محتاج ہے جتنا کھانے کا محتاج ہے اس سے زیادہ ہدایت ہدا پانی کا محتاج ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہدایت کے سنتی ہے والذین وہ لبینا و آتا ہوں جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں والذین وہ لبینا ہدایت لینا جو ہدایت کو اپناتے ہیں ہم کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں یہاں ہدایت لیا اللہ اور دیتا ہے ہدایت قبول کے اور اللہ دیتا ہے تو جتنا ہدایت قبول کرتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو جتنا اس ہدایت کے مطابق ڈالتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور ہدایت ملتی رہتی ہے یہ ایسا عمل ہے مسلسل مسلسل یہاں پر ایک آدمی ہدایت لینا چھوڑ دیتا ہے ملنا ہو جاتی ہے لیکن ہدایت قبول کرنا اس کو اپنانا چھوڑ دیتا ہے ملنا بھی بند ہو جاتا ہے لہٰذا جتنا اپناتا چلا جاتا ہے اور جتنا عمل کرتا چلا جاتا ہے ہدایت آتی رہتی ہے آتی رہتی آتی رہتی ہے آدمی خود نظر بند کر کے نہیں آئے گا پانی کوئی بھی آتا رہے اب یہاں تو ختم ہو جائے گا اللہ کے کیسے ختم ہونے والا لہٰذا ہدایت ایک دائمی عمل ایک دائمی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور یہ نبیوں کو بھی مانگنے کی تنقید ہے آپ سوچیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سرحد پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل ملتی رہتی ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جتنی ملی ہے اس کو اپناتا جائے تاکہ اور آگے کی بھی ہم کو ملے اللہ نے فرمایا یہ لوگوں نے کو قبول کیا ہم اس کی اجازت کو بڑھا دیتے ہیں اور مزید اجازت دیتے ہیں تقواہ اور انہیں ان کا بچاؤ بھی ادا کرتے ہیں ان کا حفاظت کا ذریعہ بھی دیتے ایک آدمی کو چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور ایک آدمی کو ڈیفینس بھی چاہیے اس کو تقواہ بھی چاہیے اس کو بچاؤ بھی چاہیے شیزان کے حملے نفس کے حملے سماج کی گمراہی کے اسباب اور وسائل آدمی گمرا ہو اللہ تعالیٰ ہدایت بڑھاتا ہے اور بچنے کی طاقت بھی دیتا ہے گمراہی کی اس سے وہ آتا ہے تو ہدایت کو اپنانے پر دو چیزیں ملتی ہیں ایک اور بصیرت بڑھ جاتی ہے بصیرت اور بڑھ جاتی ہے ایک آدمی جب جتنی ملی ہدایت اس کو لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی علم میں اور اضافہ کرتا ہے علماء اس آیتالی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علما نے انہوں نے کہا کہ جب آدمی اس چیز پر اس علم پر عمل کرتا ہے جو اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی ایسا علم دیتا ہے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا علم پر عمل علم کو بڑھاتا ہے علم پر عمل چھوڑنا علم کی برکت چھین لیتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ان پر امن کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو بصیرت اور حکمت عطا ہوتی ہے جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی اس لیے آپ دیکھیے بہت سے علماء ہوتے ہیں ایک آیت سے اتنا مطلب نکال کے سکھاتے ہیں کہ لیکن اس سے بھی مسئلہ نکلا یہ بھی نکلا یہ بھی نکلا ہر آدمی وہ کا کر پاتا ہے وہ امکان سے ہے آیت اس نے بھی پڑھی اور اس نے بھی پڑھی لیکن اس کو اللہ نے اس کا اتنا علم دیا گہرا علم دیا کہ دوسروں کو نہیں دیا وہ کہاں سے آیا اس کی زندگی میں وہ عمل تھا اللہ عمل کی برکت سے اس کو علم دیا لہذا علم ایک بڑھنے اور ہدایت کے بڑوں ہدایت کا عمل کیا اللہ تعالی قرآن کریم میں بنواتا ہے وہ علم تقریر او کیا دلو ورنہ اگر رسول عل بدا المبین اگر تم اس رسول کی برما برداری کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی وہ علم تقری اگر یہ رسول کے برما بازار بن گئے تو انہیں ہدایت ملے گی وہ نہ اگر رسول علت بدا المبین اور ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینا اور کچھ جو اللہ کے نبی صدل اللہ علیہ کو حکم دے دیں اس حکم پر عمل کرنے سے ہدایت نہیں اس حکم پر عمل کرنے سے ہدایت نہیں جیسے چادی گھمانے کے لیے ہم کو نبی بتایا اگر گھمائیں گے تو دروازہ کھلے گا الٹی گھماتے رہیں گے اپنے دل سے گھمائیں گے کھلنے والا اور آپ دیکھیں گے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں کسی پہ ہوتا ہے کسی پہ کل ہوتا ہے ہم خود کو پوچھ کریں گے تو کھلتا تو جس نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننے سے دروازہ کھلتا ہے اس پہ جو لکھا ہے اس کو ماننا پڑے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہماری ہدایت اللہ کی طرف سے یہ راستہ کھلتا ہے یہاں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے اس کو ہدایت ملتی ہے ہدایت یہ رسول کی مانو ہدایت ملے رسول کی مانو ہدایت بھی دے. نہیں کسی بھی ہدایت منمانے میں ہدایت نہیں ہے اپنی عقل چلانے میں ہدایت نہیں ہے ہدایت کس میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے بھی چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہیں آئے دوائی کا فائدہ ہونے کے لیے بہت باریکی جاننا ضروری ہے ڈاکٹر کی ماننا کافی ہے اپنے آپ سے باہر اللہ کی تولیق سے اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ضروری ہے بلکہ ابتباعی ضروری ہے آپ کا حکم ماننا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں عملی اعتبار سے اصوا اور نمونہ رسول کو بنانا پڑے گا آپ نے جس عمل کو جیسے کیا ویسے کرنا ہدایت اللہ نے کیا فرمایا تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پر جو نبی امید ہے ایسا نبی جو کیسا ہے امید پڑھا لکھا نہیں ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لے آؤ جس کو اللہ نے نبی امی بنا کر بھیجا ہے اللہ کلیماتی ہی جو ایسا نبی ہے کہ خود اللہ کی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلیمات پر ایمان لاتا ہے وط تب او لاء القم تحد میں اللہ کے رسول کی اتباع کرو لقم صحت تاکہ تمہیں ہدایت ملے تو ہدایت کب ملے گی اور نبی کا عمل دونوں کی پیروی کرنا یہ مسلمان کے لیے ہدایت کی شرط ہے لہذا یہ چیز ہم نے دیکھی کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی اور علم پر عمل کرے عمل کے بغیر ہدایت ملنے والی نہیں ہے واقعی فائدہ آدمی کو تبھی ہوتا ہے جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر چھ نفس سے مجاہدہ کرنا ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی نف کو گھسے اللہ کی پارک دے ایک آئینہ ہے اس پر دو زمینی ہے آپ کو اس کو پوچھنا پڑے گا تو سب صاف صاف دکھائی دیتا ہے دل پر بھی گناہوں کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کا ہوگا گناہوں کے دھبے دل کو آدمی کے ایسا کر دیتے ہیں کہ اب دکھائی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو آدمی کے دل پر ایک کالا ڈبا لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ کو چھوڑ دے استفاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر سے صاف اور جیسا تھا ویسا کر دیتا ہے لیکن اگر توبہ کرنے کی بجائے پھر سے گناہ کرے وہ اور بڑھ جاتا ہے وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وجہ سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرقان کریم میں ذکر کیا ہے کل بل اور اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرطوت کے نتیجے میں ان کے برے اعمال کے نتیجے دل میں اثر کہاں پڑا دل پر اور دل پر جب زنگ لگ گیا تو پھر دل کے اندر حق کی معرفت پیدا نہیں ہوتی ہے حق دل دکھائی نہیں تو خواہشات کی وجہ سے حق سمجھ میں نہیں آتا وری سب بعض من العلم من اللہ, ولي ولا اے اللہ کی طرف سے خواہشات آن ان کے کے کی, کی پیروی کریں تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی آپ کا سرپرست نگرام ہوگا علم کے آ جانے کے بعد خواہشات کی سوا کریں اللہ نے دو چیزیں ایک دوسرے کی اپوزٹ بیان کی کیا علم اور خواہشات تو خواہشات بالکل کیا ہوتی ہے ان کے برعکس ہوتی ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ خواہشات سے نکل کر تعبیر ہو جائیں گے لیکن اس کے کی لیے کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو من کو مارنا پڑتا ہے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو نفس کو بھیجنا پڑتا ہے نفس کیا ہے نفس کی چاہ کیا ہے یہ بہت اچھا ہے چاہیے وہ بھی بہت اچھا ہے چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے نفس لذت کا تعریف ہے اور علم یہ چاہتا ہے کہ آدمی مقصد کے تابے لذتوں کو اگر لذت مقصد کے خلاف ہے اگر لذت منزل پر لے جانے میں رکاوٹ ہے اس لذت کو چھوڑتے ہیں ایک آدمی مثال کے طور پر سادہ مثال سے آپ سمجھ لیجیے ایک آدمی ہے उसका भी रहा है कि आइसक्रीम जो नीचे दिख रहा है वो ले और उसकी अभी ट्रेन छूटने वाली है अब दो में से एक उसको लेना है उसको गाँव पहुंचना है उस ट्रेन में बैठ के जाना है और नीचे आइसक्रीम कौन सा बहुत जिससे एकदम पसंद वाला आइसक्रीम उसको दिखाई दे अब एक तो ये कि वो ट्रेन से उतर के आइसक्रीम ले और दूसरा ये कि वो ट्रेन में बैठा रहे और आइसक्रीम खो दे क्यों इसलिए कि ट्रेन छूट रही اب ایک طرف لذت ہے اور ایک طرف مقصد ہے اب عقل مندی کیا تقاضا کرتی ہے آئس کریم چھوڑ دے اصل یہ آئس کریم تو اور کتنے ملیں گے لیکن یہ نہیں ملے گا یہ نقصان اس وقت کا تقاضا یہ کہ میں اس کی طرف بھاگنے کی وجہ یہ بیٹھا تو لذتوں کو کھونا پڑتا ہے مقصد کی باتیں لیکن یہ کیسے ہوتا ہے جو آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور لذتوں کو کھوتا ہے مقصد کی وجہ جب تک یہ نفس کا تجزیہ نہ ہو یہ چیز پیدا ہے اللہ کی مرضیات کے تابع اپنی چاہتوں کو کرنا یہ اگر نہیں ہو زندگی میں تو آدمی لذتوں کے پیچھے دوڑ کے مندر کو کھو دیتا ہے ٹرین چھوٹ جاتی ہے سادہ بعض اس کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے مندر سے محروم ہو جاتا ہے وہ اسٹیشن پہ اسٹیشن پہ تب کھا کر تو لذتیں اور مقاصد ان دو میں سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی کریم پر کریم میں فرماتا ہے لنا جا ہوں پینا جو ہمارے ہماری خاطر مجاہدے کرتے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستوں میں ہماری چاہت کے مطابق مجاہدہ کی جہاں ہماری چاہت ہے اس چاہت کے پانے کے لیے اپنی نفس کو چلا اللہ پینا ہماری خاطر مجاہدہ کیا کیا ہوگا اور ان کو کیا ملے گا ہم اپنی راہوں میں ان کو ہدایت اور رہبری دیں زندگی میں آدمی کو کس قدم پر کہاں جانا ہے کیسے بڑھنا ہے آدمی آدمی نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہونا لیکن یہ ہدایت کب آسان ہو جاتی ہے جبکہ انسان مجاہدہ کرتا ہے کس سے اس معاملے میں اللہ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیس میں فرماتے ہیں کہ المجاہد من النب سے ہو اللہ مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس سے مجاہدہ کرے اسی معاملے میں اللہ کے نام اپنی نفس سے لڑے اللہ کے ساتھ کیوں اللہ کی چاہت ہے کے بجر ہو گئی اور نف کی چاہ ہے اور میرے اچھا بچھونا ہاں बार بہت ہے شبور، باہر ہاتھ نکالے تو ہو گندی واپس اندر تو اب آدمی ایک طرف اللہ کی چاہیے اور ایک طرف کی چاہیے رمضان کا روزہ ہے گمی کے دن ہے نف چاہ ہے کیوں بھوکا رہتا ہے آج کا روزہ چھوڑ دیں اور اللہ کیا چاہتا ہے نہیں میری پاس ہے تو بھوکا میرے بھی تو اللہ کی خاطر مجادہ کر کھانے کا مجادہ ہو ہاں سونے کا مجادہ ہو یا عزت کا مقام کا مال کا اللہ تعالی چاہتا ہے حلال کھا ابھی سنا آپ نے تھوڑی دیر پہلے اللہ چاہتا ہے حلال کھا لیکن یہ کیا کر رہا ہے حرام کے راستے کھلے ہوئے اب نسک چاہ رہے آنے دو क्या हजार क्या हराम पैसा ही तो है पैसे भी क्या बिगाड़ा उठा दिल को लगाता आज लोगों का हाल क्या है पैसा अगर गिर जाए कितनी खबर है उसको उठा के क्या करेगा पाँव दिया कोई बेटा हो तो मेहनत की कमाई पाओ उसको नोट जो कर पाओ पाँव देना उसके लिए बर्दाश्त लायक एकदम को अच्छी तरीके से लगाता है बहुत सारे लोग मिल जाते क्या है لکشمی کیا کہاں جا رہا اسلام میں کوئی جیت نہیں اسلام میں کوئی شرکی آپ یہ اسلام نہیں اس تو ایک آدمی ماں جیت نہیں کر رہا لیکن سامان نماز چھوٹ رہی ہے عبادات ہیں اکان چھوٹ رہے ہیں کوئی پرواہ تو ایک آدمی نس کا مجاہدہ کرے اللہ کی تو یہ بھی ہدایت انسان کے لیے آسان چلتا ہے اس لیے برما وینہ جا دینا جو ہماری باتیں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں میں رہبری عطا کرتے ہیں تو اللہ کی ہدایت ملتی ہے نفس کے مجاہدے پر لہذا ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں اگر ہمارا نفس اللہ کی مرضی کے خلاف کو چاہے ہم اس کو پورا نہ کریں دل میں ایمان کا اور علم کا رول اللہ تعالیٰ دے دیں طرح کے بات سے ہمیں ان کے پاس جو کتابیں پڑھی قرآن اور پاس. لیکن وہ گہرائی علم کی کہاں سے آئی ان کے مجاہدوں کی جب آدمی اللہ کی ساتیں مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم بصیرت اور حکمت پیدا کرتا ہے اسی لیے اللہ نے اس کی حکمت میشا وہ میں اس کی حکمت پیرا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے کیونکہ حکمت اللہ نے کہا آپ کو حکمت دیتا ہے آپ کو کھانا دیتا ہے نہیں یوگ کی حکمت میں حکمت کا دینا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے لیکن حکمت کم ملتی ہے بصیرت کم ملتی ہے جبالی نس کے خلاف اور و سنت کی روشنی میں اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے مجاہدے میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں کوئی یاد رکھے ورنہ پلٹا لڑکنا مجاہرہ نہیں جاتی تھا ماحول جو ہے دور میں کھڑا ہوا مجاہدہ تھا مجاہرے میں دو چیزیں ہونا ضروری نمبر ایک اللہ کی خاطر ہو دکھائی کے لیے نام اور شہرت کے لیے نام دو وہ مجاہدہ سنت کے ہے جب تک یہ دو باتیں مجاہرے میں نہ ہوں وہ مجاہدہ ہدایت نہیں مزاحی تھی اس نے دوسرے میں بہت سارے مجاہرے کیے لیکن مجاہرے سنت کے مطابق نہیں تھے علما نے کہانی صحیح کہ خیر نہیں یہ شر ہے کہ ہر ایک آدمی نف کا نف کے خلاف ابادر کرے کیوں تاکہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت اور وسیعت ملے نمبر سات ہدایت کے لیے کی نجا کر نمبر سات اللہ پر توقن کرنا اپنی زندگی میں جو بھی مسائل ہوں ان مسائل کے لیے خیر کی طلب میں ہوں یا شر کی دبا کرنے میں اللہ تعالی پر توقع کرے یعنی اپنا معاملہ اللہ کو سو کہ میرے اندر اتنی طاقتی کی مسائل کو حل کر سکوں میرے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے جو مجھے چاہیے میری بدل تک پہنچانے والا اللہ ہے جس سے میں بچ بھاگ رہا ہوں اسے بچانے والا اللہ ہے اگر یہ توقل اللہ پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بقیرت اور حکمت اور علم اور ندایت کا روکتا ہے اللہ تعالیٰ پر... اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ کماتے ہیں راج من بی جب بندہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کیا بسم اللہ میں اللہ کا نام لے کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں اللہ کا کوئی زور نہیں کوئی قوت نہیں مگر اللہ, اللہ کی توقی اللہ سوا کوئی قوت نہیں کوئی زور نہیں اور اگر ہے تو اللہ ہی کے دینے کسی کو قوت کس کرنے کی تو کسی ملی ہے. تو ہے اگر یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں اس کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان کروایا جاتا ہے میرے لیے اب کافی ہو گیا تھا تین چیز اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہو رہا ہے قد تجھ کو ہدایت مل گئی اور ہدایت مل گئی اور تیری کفایت کر دی گئی وہ موقع اور اس کو بچا لیا تا. تو محفوظ ہو گیا ٹینشن نہیں دے گی آپ اللہ کی نبی سے آپاتے ہیں آپ ہمارا پتن خا لو شیفان شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے پتنخا لہو شیتان خو لہو شیتان آ کر دوسرا شیطان اس کے شیطان سے کیا کہتا ہے جو ڈر کے دور ہو گیا ہے اس سے وہ شیتان اسے کہتا ہے कई बारह का एक शैतान इसके शैतान से क्या कहता है जो दूर हो गया उससे दूसरा कहता है अब तेरा क्या बस चलने वाला है इसके ऊपर जिसको हिदायत भी मिल गई और उसके लिए किफायत भी हो गई और उसके लिए हिफादत भी हो गई अब क्या चलने वाला तेरा इसके ऊपर इस हदीज को इमाम अबुदाउद निर्वाद किया इससे बात मालूम हुई की वो जो जुमला कह रहा है वो रस्मी जुमला नहीं نکلتے ہو گیا بسم اللہ اور بسم اللہ شروع کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا یہ چیز ایک انسان کو ہدایت دلواتی ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت دیتا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہم کو معلوم ہوئی ہدایت کے وسائل بیس. اسی طرح سے نمبر آٹھ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر یا تو آدمی کو ہدایت ملتی یا تو برا ہو جاتا مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا پہلے یقین نہیں آیا تھا کہ چپل جوتے پہلے میرے جا میرے <سلام> دھیرے دھیرے شاپ ہونے لگتا ہے ایسی چپڑے دکھائی ہیں جو دیتی ایک آدمی ہوتا ہے اور موٹے رنگ کے جی وہاں پہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ گای. اب آدمی سوچتا ہے ایک تو دونوں آتا نہیں تھا <laughs> اللہ اللہ کر کے وہ بھی نہ تو اب آنا کے نہیں آنا اب ایک انسان اللہ سے راضی ہو جائے بیمار ہو جائے ایک آدمی ہو چھوٹی بیماری بڑی بیماری گھر میں کسی کے بعد جوان بیٹے کی موت ہوگی دیوی کی موت ہوگی شوہر کی موت ہو مسائل آئے تجارت کے اندر اداز گھاٹا ہو گیا بڑی ڈیل ہے کینسل ہوگئی جس کے اوپر بہت سارے پیسے سوچے تھے تیاری پڑا تیاری مہر بنائے سب خوشمار ہو گئے اب آدمی کیا ہوتا ہے ناراض کسے ہوتا اللہ سے ناراض ہوئی کا ہے کچھ فائدہ نہیں نیند پہ چلتی بی جن لوگوں کو اتنا مل جائے گا میں ڈیل پہ چلا کیا ایک ای ای پریشانی بیٹا بیمار ہوا بیب بیب بیمار ہوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا پھر یہ ہوا پھر جاؤ نکالتا ہے اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دے لیکن اللہ نے جو تکلیف ڈالی ہے اگر یہ راضی ہو جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی تینتی چیز ہدایت اللہ کی راہیے تو اللہ فرآون اور حمان اور نمرود کے ساتھ اور تارون کے ساتھ نہیں ہے اللہ سب کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمارا خوری اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا ہو تو ایک انسان اگر مصیبتوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ تعالی براہ راست اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ماں اصاب امی مصیبت اللہ بھلّہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے ماں اصاب امی مصیبت جو بھی مصیبت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کے اللہ کے اللہ مصالح سیاح البید یا اللہ, اللہ, اللہ جو اللہ پر ایمان بنائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل رکھتا ہے صحتی ہے امین اب مل جو اللہ کا ایمان اپنا بنائے رکھتا ہے اس ایمان کو زد نہیں پہنچتی ایمان کے جہاز میں خوراک نہیں ہوتا اسی. تو یہ مصیبتوں کی وجہ سے اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں وہ اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ بنائے رکھتا ہے اپنے ایمان کو بچائے رکھتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت تو دل کو ہدایت ملنا کسی طرح سے ہوتا ہے اللہ کی طرح سے تو مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن آدمی ان مسائل میں دینی وسائل کا اختیار کرے اللہ سے دے اللہ پر یقین رکھے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑے عظر کی امید رکھے اور جو ممکن مادی وسائل اس کے سامنے ہیں ان کو بھی اختیار کرے لیکن بھروسہ کس پر رکھے اور شکایت نہ زبان پہ ہو اور نہ دل بعض اوک زبان کی تو شکایت نہیں ہوتی لیکن دل میں ہوتی وہ شکایت ہدایت کو آنے میں رکاوٹ رکتی دروازے میں کھڑی ہوتی شکایت او شکایت کہاں کھڑی ہوتی دل کے دروازے پر ہدایت کو آنے نہیں دیتی آپ اس کو نکال کے باہر کیجیے اندر آنے کے لیے ہدایت کو جگہ بن جاتی ہے. تو دل میں شکایت نہ ہو دل میں اللہ کے خلاف بغاؤ کا جذبہ نہ ہو بلکہ دل راضی رہے آدمی کا دل راضی اللہ نے اگر تکلیف میں ڈالا ہے اللہ کی کچھ نہ کچھ مستحق ہوگی جس نے ڈالا ہے وہ نکالے گا جس نے تقریب نے ڈالا ہے وہ تکلیف سے نکال سکتا ہے اگر وہ نہیں نکالا جائے تو نہیں نکال سکتا مومن کا اللہ پر اعتماد اور رضا رضا ہدایت کے دروازے کو ہوتی ہے بڑا اعراض اللہ دل سے ہلاک دیتا ہے تو یہ ایشور تبابلم کی آئ نمبر گیارہ نمبر نو ہدایت کے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ممراحی کے وسائل کو ختم ہوئے. जिनमें से सबसे बड़ा जरिया बोराही का है शैसान और शैसान का आधा क्या है वस्पते वस्पतें दो कसम के होते हैं एक अकीदे में या इस बार आप कहें के वस्पतें हैं और दूसरे हैं शहबाज शैसान दो कसम के वस्पते डालता है टोटल आप दो टोकरियों में डालना चाहें वो बसमें एक शुबहत दो शहवास शुबहत के वसमतें क्या है कन्फ्यूजन اللہ بارے بھی کے بارے میں بارے میں کبھی توحیف میں کبھی اتباع میں کبھی بداس کی طرف لے جائے گا کبھی لے جائے گا کبھی حق کو باطل کر کے بکھائے گا باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہ شیطان کنفیوز کرتا ہے اسی لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اللہ شیتون اندر نہ اللہ میں تیری پناہ اس بات سے کہ کہیں مت کے وقت شیزان میں مبتلا نہ کرتے کنفیوژن میں نہ ڈالتے شیطان کنفیوز ہے جھوٹ سچ پل ڈال سکتا کچھ بھی بول کے کنفیوز کر لیتا ہے آدمی فیصلہ کر نہیں پاتا ہے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے. نمبر دو شہوات برائیوں کی طرف للچانے کی تمام دل کے اندر ربت پیدا کرتا ہے شراب رغبت جوا رغبت رشوت رغبت ہاں ناچ گانے میوزک رنگ بتائی عورتوں کو دیکھنا رنگ آدمی کے دل میں غلط کام کی رغبت پیدا کرتا ہے غلط حرام لذتوں کی رغبت پیدا کرتا ہے اور جو اللہ کے عوام ہیں جس میں مشقت ہوتی ہے ان کو اور زیادہ منوح بنا کے پیش کرتا ہے بتاتا ہے ساری دنیا میں تم کو گیا ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا چار گری ہے تو ایک انسان کو جو ہے جو عوامل ہیں ان میں سستی اور جو محرت ہیں ان میں چستی چستی چستی یہ شیطان کا کام ہے تو تہوار اور سبھاغ جو وسپتیں آدمی کے دل میں شیطان ڈالتا ہے آدمی بعض اوقات ان کے مطابق پیچھے چلنے لگ جاتا ہے جب بھی دل میں وسپت آئیں آدمی اللہ کی پناہ مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالف فرماتا ہے وہ اما سمیت فص بلہ اما سمی اور اگر شیطان اور اگر شیطان تیرے جی میں تیرے دل میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرے فوراً اللہ کی پنمان پست بلہ فاقی فوراً اللہ کی پناہ کر فوراً اللہ کی پناہ مان کی سلیم علیم وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وہ تیری دعا فوراً سنے گا اور تیرے حال اور حل دونوں کو جانتا ہے تیرے حال کو بھی جانتا ہے اور حل کو بھی جانتا ہے تو تو فوراً اللہ کی پناہ مان جسے حدیث میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما سے فرماتے ہیں یا اپنی شیخون اور ہدق ہو تم جسے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اب بندہ کیا ہوتا ہے اللہ نے بنایا لال بنایا لال بنایا،, بنایا،, بنایا پھر اچانک کیا پوچھتا ہے من جب ہر چیز کو کسی نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے تیرے رب کا بنانے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حل کیا بتلایا آپ نے فرمایا فراہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے فریست بہ وی اگر معاملہ یہاں تک نہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ دو کام کرے فریت بلہ اللہ کی پناہ مانگے نمبر دو ولی اور رک جائے اس لیے کہ تیرے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کچھ کو بچائے تو بچے گا نہیں تو نہیں اپنی عقل پر اپنے علم پر اپنے اوپر اعتماد مت کر اللہ کی حفاظت کے وقت کچھ نہیں ہو سکتا ہے تیرے ماں باپ کو جنت میں سے نکلوایا بتانے کے باوجود جاننے کے باوجود تو ان پر اعتماد مت کر کس پر اعتماد رہا اللہ فری بلّا جو متو ولی عروف جان اب اس میں آگے سوالات اور جوابات کا سلسلہ روک اور بعض نے کہا کہ احمد احمد میں اللہ پر اس کے سارے رسلوں پر ہی مانتا ہوں جو بتایا ادھر سے جو ادھر سے ڈیٹا انفارمیشن آئی ہم مانتے ہم کو مرادہ تنظیمانے کی ضرورت اللہ رحمت اللہ جانتا ہم نہیں کیا ہے رو روکیا قبر میں ایسا حساب لابھ ہوتا جسم تو کچھ دکھ نہیں نہیں پھر ہوتا ایسا ہمارے نبی نے دیکھے ہم نے بھی دیکھا ہمارا دیکھنا ضروری ہے چاند نہیں دیکھا دوسرے نے دیکھا برابر منا نہیں دیکھا دکھانا ہوگا چاند دیکھنے سے تو برابر منا اور رسول نے دیکھا بھی نہیں چلی تو بھی دکھنا ہونا اور دنیا ہے بھگا نہیں کوئی تو بولتے تو کونے دادا کے نامے تھے ان کی بات مانگتا تو خود نہیں دیکھے اور اللہ کے رسول کی خبریں نکلی وہ تو دیکھنا چاہیے اور ان کی بات سائنسدانوں کی برابر مانتا ہے ایک دم متعلق بن کے پرما بردار ہے تو یہ یہ جہل ہے آدمی بالکل اگر نہیں چلائے آدمی کیا کرے شیتان کے وصوصوں کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے پناہ مانگے اور اللہ اس کے رسول اور ایمان کو اپنے کیا سمجھے کافی اس میں بہت سارے امور غیر میں ہیں اگر وہ اگر وہ سامنے ہوں گے تو کون امتحان ہے امتحان ہے اسی है اسی کا امتحان ہے کہ دن دیکھے ماں تو یہ نو ہی چیز ہے جو شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنا گمراہی کی حفاظت ہے اور کا سبب ہے نمبر دس ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا رسم کیا ہے ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم کو کیا سکھایا اللہ ہم کو ہدایت دے ہراس مستقیم ہراس مستقیم ہدایت ہم کو رفیق کرنا دعا مانگتے رہنا اور اسی طرح سے گمراہی سے بچنے کی دعا مانگنا جیسے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور اب بنا رہا تو دیکھو ہدای دینے دل کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑا پن پیدا نہ کرنا ہدایت ہم کو دے دی, دی, دی ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ ہماری برتاری یا شیطان کے دھوکے سے ہمارے دلوں میں پن پیدا ہوتا ہے سیلے راستے پر چلنے کی بجائے ہم ٹیڑھے راستے پر چلنے لگ جائیں ایسا ہدایت ملنے کے بعد بڑھا ہونے سے ہم کو بچا ہاتھنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا ماروا کے اصل بگاڑ دنوں میں آتا ہے جس کا پن آدمی کے قدروں کو غلط راستے پر جاتا ہے حدیث دیا دل اصل ہے دل بگڑ جائے سارا مدد بگڑتا ہے और बना को मालूम हिदायत के बाद भी वो कानून हो सकती है हिदायत मांगने की जरूरत क्यों है अल्लाह ना। नाम आ गए ना हमारे पास पुरानो सन्नत पर आ गए ना अबायत बढ़ते हिदायत है क्या हिदायत मिलने के बाद उसको बचाना दो कोई आदमी बोलता बहुत पैसे जमा किया बिजनेस मान लो करता वहाँ कोई आदमी हो बन गया बंद कर दुकान बंद कर सब सब भेदभाग की सब छुट्टी कर दे तो क्या पैसा आएंगे नहीं बोलता ये मौल तक करते रहना पड़ेगा तो एक आदमी तिजारत में कभी रुकता नहीं है हिदायत नहीं एक आदमी अल्लाह से मांगे और इससे मालूम होता है की हिदायत मिलने के बाद भी क्या हो है اللہ سے مانگ رہے ہدایت دینے کے بعد ہے اور تو ہم کو ہدایت ہم کو رحمت کا تو ہم کو اللہ فرمانہ قرآن اپنی طرف سے رحمت عطا فرمان کا اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں حریف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم امل بندو تم سب کے سب ہدایت انهم تم سب کہ کیا ہو ہدایت انهم سوا اس کی جس کو میں ہدا اتو اس کی طلب کرو میں ضرور تم کو ہدایت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا کہا تو مجھ یہ تکبر کو توڑتا ہے بھی اللہ میں ہر قدم پر تیری ہدایت کا محتاج ہوں تو اس کو ہدایت اپنے کمال کی نبی ہے اور اللہ سے طلب کا سبب ہے یہ دعا مانتے رہنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدلا کر میں بات کو ختم کروں گا علی و رضی اللہ وسلم فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اہ سو گل ہوتا ہدایت اور ہدایت مانگے दे रास्ते की हिदायत होना चाहिए एला हिदायत और वह सदा, भी सदा और हिदायत जब सदा तो मांगी पहला टेढ़ेपन की बजाय सीधापन पाता तो सीधापन कैसा हो जैसे तीर सीधा होता है थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं होता अगर तीर टेढ़ा हो तो उसको मारेंगे छोड़ेंगे तीर को तो जाएगा सही नहीं।, नहीं वो कहीं और चला जाएगा تو سیچا اپنی مندر سے پہ پہنچنے نشانے پر لگنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کو نکالا جائے اسی طرح سے انسان جب سیدھے اپنی منزل سے پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ سے نان کہ تم اے اللہ اس کو ہدایت دے اور ٹیڑھے بن سے میری بادشاہ اس کو سیدھے بند کی تو سیدھے رابطے پر چلا اور سیدھے طور پر سدار کے ساتھ میں نہ دائیں مڑنا نہ باہیں مڑنا نہ دائیں ڈھونڈنا نہ بلکہ ہے اللہ کی راستے پر چلے جانا کی اس کی توفیق مجھ کو ادا کرنا میں تقسیم نہ بھولوں ان دونوں سے بچے ہوئے اور اعتداد کے ساتھ میں مجھ کو کسی راستے پر چلنے کی توفیق ایسی دعا سُنا یہ صحیح لہذا یہ دس باتیں ہم نے دیکھیں جو ہدایت کے اسباب میں سے ہیں ان کو ابھی میں بنا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں باقی ہم کو یاد رہے نمبر ایک ہدایت کے لیے ضروری ہے ہم حق کی طلب اور اس کو جو کریں حق کی طلب ہونا چاہیے ہدایت کی طرح ہونا چاہیے نمبر دو سماج اور شریف کی بجائے دلیت کی خوف کو ترجیح دی جائے اصل طاقت دلیت کی ہے نمبر تین قرآن و سنت کو علم کا مزر بنائیں اور اس کے سمجھنے اور عملی تدبی کے لیے سڑک کے منحصر کی پیروی کریں خصوصا صحابہ نمبر چار علماء سے چمٹے رہیں علماء سے جڑے رہیں علماء سے, علماء سے علم لیتے رہے اور رحمدی میں حاصل کریں نمبر پانچ علم پر عمل کریں علم پر عمل کرنا ہدایت کو بڑھاتا ہے نمبر چھ نفس کی خواہشات کی بجائے نفس کی غلامی کی بجائے نفس کے مالک بنیں اور ان کو تابع کریں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم نمبر سات اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی مقاصد کے فضول کے لیے اللہ پر تفر رکھتے نمبر آٹھ پریشانیوں اور مصیبتوں میں جو بھی نقصان ہوتا ہے جو بھی تکلیف آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اس سے اللہ دل کو ہدایت دیتا ہے نمبر نو شیتان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طرف کریں حفاظت करें नंबर کا नंबर 10 نمبر دس نمبر دس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے ہدایت مانگتے رہے اور جو ہدایت کے وسائل سے ہیں اللہ ملا سب ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ڈیڑھا من پیدا ہو اسے ہم سب کی بات فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر جمائے رکھے اور حق پر مرنے کی توفیق توا فرمائے لہٰذا کچھ بات تھیں اور اب اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور مجلس میں تشویش پیدا نہ کریں اب میں دعوت دیتا ہوں بڑی ادب اور فکار کے ساتھ حافظ حضر اللہ کو آپ آئیں اور ملز میں ایمان اور دین کے اعتبار سے ہمارے علی نبی والی بات کریں خدار ہیں